صحمن ورحمۃ الحمد ص اللہ علیہ و رحمۃ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پاک مسلح پاک مکتب حضرت مسلم خارن گرامی باغی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دسویں کتاب باب فقلا سے ہے باب الحج ہے نمبر اکیس آپ حضرت کے مبارک کاموں تک پہنچا رہا ہوں تو نمبر وان فورٹی فور ہے اس میں ہمارے سیاست جو ہے ارکان حج اور عمرہ اور اس میں کفارات کا ذکر کریں آپ کے دس میں تو ہیں ارکان اور بار اور کے جو بنیادی رکن فائی حمزن ہے کل پانچ ہے تو صلاح صاحب نے پہلے یہ چاہیے ابھی اس تو پھر خلاصہ کریں حج کے ارکان جو ہے وہ پانچ ہیں پہلا الحرام احرام پہنا ہاں جی احرام پہنا میقات سے پہلے یا میقات سے پہنا یہ لازم ہے والوقوف اور پھر وقوف, وقوف سے مرا ٹھہرنا کہاں پہ مینا میں عرفات میں،, میں عام ترین مقام جو ٹھہرنا ضروری عرفات پھر مصطلفہ ہے پھر مینا میں ٹھہرتے تو وقوف جو ہے تو وقوف وقوف میں مین چیز وقوف ہے جو رکن حج ہے ہاں جی دوسرا طواف اور پھر ثواف صفا مر کعبہ کے گرد سادہ دفعہ کرنا طواف دور کرنا پھر یہ بالکل ہے حج کا تو ایک احرام ایک وقوف یا عرفات وغیرہ دوسرا طواف و سائی اور صفا مروا کے درمیان سائی تو یہ چار رکن ہو گیا وہ حلقو اس کے بعد آخر میں جب صحیح سے حج سے ہو گیا صحیح سے بھی تو حلق کرنا مردوں کے لیے بال بالکل گنجے کرنا ابھی تاثیر یا چھوٹا سا چھوٹا کرنا چھوٹا کرنا خواتین کے صرف تھوڑا چھوٹا کرنے کے حکم ہے مردوں کے لیے حلق بہتر ہے اور تاثیر بھی کریں تھوڑا چھوٹا کریں تو بھی احرام سے نکل آنے کے لیے کافی <coughs> فارقان پاس حج کے ارکان تو پانچ ہو گیا فارقان اور عمرہ کے پاس عمرے کا ارکان اور چار ہے کیونکہ لحانو کیونکہ بے شک جو ہے عمرے میں لا وقوف خافیہ عمرے میں کوئی وقوف نہیں اس یعنی میدان عرفہ میں مینا میں مصطفہ میں وہاں جانا نہیں پڑتا اور شیطان کو کنکراں والا مارنا بھی اس میں نہیں پڑتا ہے یعنی صرف آپ نے کہا کہ ساتھ چکر اور صفا ماروا میں آپ نے ہاں جی سات چکر لگانا ہے اور شروع میں میکعت سے آپ نے حرام باندھا اور پھر آخر میں تقسیر کیا یا حلق کیا بس یہ چارکون ہے عمرے میں تو میں فاقان اور عمرہ پد عمرے کے ارکان عربات آر کل چار ہو گیا لان اللہ وقوف ہفیا ان میں وقوف کوئی وقوف نہیں ہے عرف میں بھی نہیں جانا ہے مینا میں نہیں جانے مضلح کا بھی نہیں جانے تو یہ کل جو ہے مین عمر حج میں چار پانچ ارکان عمرے میں چار ارکان پھر فرماتے ہیں وافی کل کلواج من ال الارکان اور یہ جو ارکان ہیں ان میں ہر ایک کے اندر جو ہے ابھی کل کل ہر ایک من حاضر ارکان ان ارکان میں سے ہر ایک میں واجبات ان کچھ واجبات اس کے اندر وہ سنن ان کو سنتیں وہ آداب ان کو آداب ہیں تو پھر کچھ واجبات کے اندر جو موجود احکامات سب ایک جیسا نہیں تو بھفیح ارسا دل ارکان ہیں فرماتے ہیں پانچ حج میں پانچ رکن عمرے میں چار رکن <coughs> یہ اگر فاسد ہو جائے ہاں جی یہ اگر خراب ہو جانے آپ نے حرامن کیا آپ نے احرام نہیں باندھا آپ نے وقوف عرفات نہیں کیا ہاں جی تو اس آپ نے طواف نہیں کیا صحیح نہیں کیا مثلا اس طرح تو ساد ارکان اگر رکن حاصل ہو جائے یا جب القضا پھر تو قضاء کرنے واجب من قابل آئندہ آنے والے سال پھر اگر آپ کا حج واجب ہے تو پھر آئندہ سال کو اس کو حج کو دوبارہ قضاء کرنا پڑے گیا قابل یعنی آنے والے سال میں اور پھر آئندہ وہ آنے والے سال میں جو ہے وی صحب و مصطفیٰ اناشرہ ساحل المناسک تمام ہر مناسب حج کو آپ خود انجام دے دیں مباشراً خود انجام دے دیں خود نفش نفس ہاں جی ایک تو او یوقیمہ بیمینہ یا جو ہے پھر وہ مینا میں بھی حج تو ارکان خادثت ہو گیا تو مینا میں ٹھہریں الآآر ایام تشریح تیرہ تاریخ کو بھی پھر ٹھہریں تیرہ تاریخ کو بھی مینا یعنی دوسرا اس سال کے تو حج خراب ہو گیا نا تو آئندہ سال جو ہے وہ مینا میں تب دوبارہ کا خورہ پورا کرنے کے لیے جائیں گے تو ایام جو ہے تشریق میں وہ تیرہ تاریخ کو بیبیٹ کے شیطان کو کنکریاں مار کے آ جائیں وہی بھی اسادی سار الواجب لیکن دوسرے جو اندر کے جو واجبات کے فساد ہونے میں جیسے شیطان کو کنکریا مارنا واجب ہے اس طرح تو تجرب الفدیہ تو اس میں فیدیہ واجب ہے یعنی کفھارے کے طور پر فدیہ واجب ہے ابھی نیچے آ رہے ہیں فضے میں کیا دینا کبھی جانور ذبح کرنا ہے کبھی صدقہ دینا ہے مختلف چیزیں کما سر نے عسکراہ کہ ابھی میں جلد آپ کو وہ کفارہ فدیہ بتا دوں گا واجبات کون سی چیز, چیز خراب ہو جائے تو اس میں کیا کفارہ ہے وہ ابھی اس ساتھ اور اگر سنتیں فساد ہو جائیں خراب ہو جائیں اس میں بگاڑ پیدا ہو جائیں تو سر نون تو پھر اس میں فدیہ دینا بھی کفارہ دینا بھی سنت ہے اس میں واجب نے اب آگے وہ احکامات بتا رہے ہیں لفظ علمخی یہ حرام چیزیں ہیں نا ان کا آپ شکار چودہ چیزیں جو حرام تھا ان میں سے کسی کا آپ شکار ہو جائیں تو وہ بھی لفظ علمخی مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننے کی صورت میں وہ تاطیر راہ سے سر ڈانگنے کی صورت میں مردوں کو لینے جال مردوں کے لیے سر ڈاننے کی صورت میں چونکہ احرام کی حالت میں آپ کو سر ڈاننا جائز نہیں تھا اور تاطیر اور یا عورتوں کو پورا چہرہ لرتے عورتوں کے لیے پورا چہرے پہ نقاب ڈالیں چونکہ چہرہ جو جسے چہرہ کا جو پریشانی اور چہرے کا جو مخصوص جگہ ہے اس کو اس کا کچھ ایسا تو ڈان سکتے ہیں پورا پورا ڈاننا جو سے ہے سے من آئے مکرو خرا دیا تھا تو اسی پر اگر آپ ڈان دیں تو یہاں پر کف آ رہا ہے تو سر ڈاندنے سے تاقیت الواء چہرے کو ڈانٹ پہ اس پر نقاب لگائیں دل مرتے عورتوں کے لوگ پورا چہرہ ڈان پیں وہ بھی ترتیب اسی طرح خوشبو لگائیں کوئی احرام کی عالت میں وہ ہلکے راہ سے کوئی مرد سر منڈائیں ابھی احرام کے حالت میں بہت تعلیمی لازفار ناخن کاٹیں احرام کے حالت میں تو ان تمام صروتوں میں کافارہ کیا ہے دم و شاطین ایک, ایک بکری شاتم عام ہے بکری اور بیٹ دونوں کی رسمات ہوتی ہے ایک بکری یا بیٹ جو ہے وہ قربانی دیتے ہیں جو کفارے میں جو قربانی دیتے ہیں اس کو حج کے اسلام میں دم بولتے ہیں جو جرمانے کے طور پر دیتے ہیں فضے کے طور پر اس کو دم بولتے ہیں یعنی غسل افزی جی تجمہ میں تو دم خون کو بولتے ہیں یعنی کوئی کہ ایک شاد کا یعنی ایک بیڑ یا بکری کا خون بہائیں اس کو ذبح کریں اور اس کا صدقہ کریں یا اگر دم ایک بکرا بکری کو بیڑ اگر کو صبح کو نہ ملے تو اتام ستت مساکین یا چھ مسکن اتام کھانا کھلائیں ستت مساکین چھ مسکینوں کو کل اور ہر مسکین کو نصف و آدھا سواد دے دیں یعنی ایک سواد طالباً ڈیڑھ کلو کا ہے ایک سوالہ طالباً جو ہے تین کلو ایک سواد تین کلو ہیں طالباً جو ہے اب, اب نصف آ ہو جائے تو ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو جو ہے وہ گندم جو چاول کھجور ہیں جی ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز دے دیں نصف اس کو کھانے کی چیزیں دے دیں اور سو مسالہ سے درجام اگر وہ نصف سا جو ہے صدقہ نہیں دے سکتے گندم جو چاول وغیرہ کھجور وغیرہ تو یا تین دن جو ہے سو و تین دن روزہ رکھیں اس کفارے میں ہاں جی تو یہ ہوگا یہ چند چیزوں کو جو کہ حج میں حج حرام کے عالت میں حرام تھا ان کے ارتکاب پہ یہ تین کفارے حضمِ استطاعت اسے دینا اور ہل جمعہ اور میں بیوی جو ہے ایک دوسرے سے غور بات کریں ابھی حرام کے عالد میں جمعہ کا مرتکب ہو جائیں ہاں جی توحیر ہر جس میں مختلف ہوتے ہیں بعض تحل اول تحل اول سے مراد جو ہے آپ کا آپ نے حج کا پورا کر لے آپ نے طوافِ زیارت بھی کر لے اس کا تواف بھی کر لے اور احرام سے آپ نکل آیا ہے ہاں جی لیکن ابھی آپ نے توافِ نشان نہیں کیا ہے تو, تو توف نشاں کرنے سے پہلے لیکن حش کا آپ کا کلیئر ہو گیا قربانی منا ارفظ صاحب کلیئر ہو گیا توفِ زیارت بھی آپ نکل لیا اور احرام سے بھی آپ نکال آ چکے ہیں ہاں جی لیکن ابھی توفذ نشا آپ پر باقی ہے وہ آپ نے نہیں دیا نہیں کیا تو اس سے پہلے توف نشہ کرنے سے پہلے حش کا ملیت پورا ہو کے احرام کرنے کے بعد اگر جو یہ جن سے رابطہ میں کے درمیان ہو جائیں تو اس میں کفارہ کہیں ہے بدنتون ایک اونٹ ہے للغانی مالدار شاخیر ہے وہ بقراتون ایک گائے ہے لل درمیانہ طبقے کے لوگوں کے لیے و شاعت ایک بکری ہے لل غیر غریب کے لیے غریب ایک فقیر جو ہے فقیر شات ایک شاعت ایک بکرا یا بکری یا بیڈ جو ہے وہ قربانی دیتے ہیں اس کا کیا فارض ہے وہ لا ایک آدمی اتنے غریب ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ولا شیٰ اور کچھ بھی نہیں ہے لمن لم یہ جد جو کچھ بھی نہ پائے تو پھر یہ کیا کریں گے یہ شاہ جو ہے توبہ کریں گے اپنے گناہ سے سروار کریں گے اور اس کی بچیوں کی قربانی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کا یہ حکم اس میں کوئی رودہ وغیرہ کا حکم نہیں عمل جامع لیکن اگر جو ہے میاں بیوی تعلقات قائم کرے قبل تحللا الاول یعنی تحل الاول سے مراد یعنی حج کے ابھی احرام اترنے سے پہلے ابھی آپ نے مینا عرفات سے عرفات سے واپس نہیں آئے یا عرفات میں ہوتے ہوئے مضلفہ میں ہوتے ہوئے یا تاریخ و مینا میں تھے ان دنوں میں نہ ابھی آپ کا قربانی نہیں ہوا اور آپ احرام سے نہیں نکلا ہاں جی تحرام پہلی دفعہ احرام سے نکلنے حج کلیئر ہو گئے احرام سے نکلنے سے پہلے اگر ہاں احرام کے دوران احرام میں ہوتے ہوئے اگر یہ جو ہے میاں بیوی والے تعلقات قائم ہو جائیں تو پھر یہ عمل خطرناک ہے موسلم لحاظ دیتی تو یہ اس کے حج کو فاسد کرتے ہے اس اس کے حج باطل ہو جاتے ہیں اور اس کو پھر آئندہ دال اس کو حج دوبارہ کرنا پڑے گا وہ فساد فاسد کرنی ہے اس کو خراب کر دیتے اس کے حج کو بھی عمرہ عمراتی ہیں اور عمرے کو بھی ذرا حج قرآن میں عمرہ اور حج دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو دونوں کو خراب کرے گا تو پھر حفیل واجب تو لحاظ یہ تو حج خراب ہو گیا اب اس کو دوبارہ اگر واجب حج ہے تو دوبارہ اس کو آئندہ سال کرنے واجب ہے اگر سنت حج خراب ہو گیا آئندہ دوبارہ کرنے سنت ہے لیکن اس سال کا حج خراب ہو گیا اگر جو ہے احرام سے نکلنے سے پہلے حج کے احرام سے نکلنے سے پہلے جمع کا عمل واقع ہو جائے پہل واجب ہے فصل واجبات میں اگر پہل یعنی حج اگر آپ کا واجب ہے تو یہ عجب القاضہ و فلقاضا واجب ہے من قابل آئندہ آنے والے سال آپ کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا کیونکہ یہ حج جو ہے آپ کا باطل ہو گیا وہ مستحب اگر آپ کا حج مستحب تھا تو یہ صحیح تو آئندہ سال دوبارہ حج کرنا آپ پر مستحب ہے ہاں جی تو لیکن لہٰذا جو ہے ایسے شرعی احکامات کو جاننا ضروری تاکہ آپ کا حج باطل نہ ہو جائے اس میں فرق ہے طوافِ نثار کرنے سے پہلے حج مکمل ہونے کے بعد احرام سے نکلنے کے بعد ہو تو قربانی ہے ہاں جی لیکن جو ہے اگر حج تواف احرام سے نکلنے سے پہلے ہی ابھی آپ نے قربانی ہی نہیں دی ابھی تواف سے تواف زیلت وغیرہ بھی نہیں کیا ہاں جی احرام سے نکلا ہی نہیں اور یہ عمل واقع ہو جائے تو پھر آپ کا حج فاسد ہے حج خراب ہو جاتی ہے اور آگے فرماتے ہیں وہ فریضہ اور ایسا اچھا کہ جو بھی شادی وہ حج کو جاتے ہیں خواہ دوبارہ قضا بجا لانے والے یا یہ جو آدمی جو دوبارہ حج کو بجا لانے یا دوسرے حاجیوں کے لیے بھی تداوار یہ کہ اللہ اللہ فرید اس یہ قازہ والی صد بتا رہی ہیں کیونکہ پچھلے سال کو اس کے آج خراب ہو گئے نا لہٰذا اس کو اس سال کوئی احتیاط کے لیے بتا رہی اس کو چاہے تداوار اللہ ین فرید ہے کہ وہ اکیلا نہ پھرے پھر فی قضا المناس حج کے مناسب کو پورا کرنے میں اکیلا نہ پھرے بلکہ ساتھیوں کے ساتھ رہیں قابلے میں رہیں گروپ میں رہے حت یہ تہاں تک کہ ہیل ہو جائے حج کا عملیات پورا ہو کے احرام سے نکل آنے تک جو ہے وہ اکیلا اکیلا حج کا عملیات بجائے لانے کے لیے نہ گھومیں کیونکہ اس صورت میں اس کے حج پھر خراب ہو جائے تو پھر اس کو اور مشکل ہو جائے گا آئندہ سال اس کو پھر آنے پڑے گا اور یہ بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ بھی سارے مقدمات ہیں ہم اگر حج احرام کے احرام پہنا ہوا ہے اس صورت میں جو ہے ابھی ہمیں اور احرام پہنا ہوا ہے اور اس نے ابھی حرام و نہیں ہے لیکن اس نے جمعہ تو نہیں کیا جن سے مکمل رابطہ تو نہیں کیا لیکن اس کے مقدمات کو مرتکب ہو گیا جیسے کل قبلتی یعنی ایک دوسرے کو بھوسہ دینا یعنی بھوسہ دیو نا اپنے زوجا کول ملامت اس سے اس کو چھوا ہاں جی جنسی خواہش خواہش کے ساتھ ولملاوت کوئی بھی دن لگی والے فعل انجام دیا وغیرہ کوئی بھی خواہشات سے متعلق شاوت نہ سے متعلق کوئی کام کیا ہر جو ہے اصل جو ہے جمعہ کا عمل تکنیک ہے لیکن اس کی مقدمات کے مقدمات کا مرتکب ہو جائیں اس احام کی حالت میں تو دم ان شاط اس کو ایک شات جو ہے قربانی کرنا پڑے گا واجب ہے شاد کا آپ میں نے بتایا شاد کے علاوہ کے یہ بکری کے لیے ہوتی ہے بیڑ بکری دونوں کے لیے ہوتی ہیں ان میں سے جو بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ اس کا قربانی دینا اس پر واجب ہے مجھے نفس عمل سے تعلق سے پہلے حج باتیں تعللا اول کے بعد ہو تو اس پر کافار ہے قورم جانور وغیرہ کا گائے کا اون کا لیکن اس کے مقدمات کا احرام اترنے سے پہلے اگر واقع ہو جائے طالا سے پہلے ہاں جی احرام اترنے سے پہلے تو پھر اس پر ایک شاد بیر بکری کا قربانی دینا واجب ہے تو آج کی درد سے یہیں پر میں کروں گا ان آگے کل کروں گا